اور قوم فرون کے سردار بولے کیا تو موسا اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمے میں فساد پھیلائیں اور موسا تجھے اور تیرے ٹھہرائے ہوئے معبودوں کو چھوڑ دے بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے اور ہم بے شک ان پر غالب ہیں